نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صغاط الذين أنعمت عليهم غير المغتوب عليهم بن الضالين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشغل جبار حنا بطاعته أقلوبنا بمعرفته واشغلنا طول حياتنا ليلنا ونهارنا فَأَنْحَقْنَا بِالَّذِينَ تَقَدَّمُوا مِنَ الصَّالِحِينَ فَنُزِقْنَا مَا رَزَقْتَهُمْ فَكُلُّنَا كَمَا كُنْتَ لَهُمْ اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم مقلب القلوب سبِّث قلوبنا على دينك اللهم مسرف القلوب سرف قلوبنا على طاعته فسغل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبوار سغل اللهم ربنا يسل لنا أمورنا كلها ربي يسل ولا تعسل وتمم علينا بالخير وبك نستعين بحرمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا يسلنا زياغة حرمك وحرم نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم غبنا يسر لنا حجا مبرورا اللهم اشغل جبال حنا بطاعته اللهم شرفنا زياغة الوسول صلى الله عليه وسلم مرة ثم مرة اللهم ارزقنا حجا مبرورا وساعيا مشكوا في كل عام في كل سنة اللهم رزقنا أمرة مقبولة مرة ثم مرة يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمتنا نعمتها عليّ اللهم ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضايا واسع الكرمين آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وطرجه الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمه للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله الله رب العالمين كرم ہے اڑسی کا فضل ہے اڑسی کی عنایتیں ہیں کہ اس نے ہمیں بے حساب رحمتیں برکتیں اور نعمتیں عطا فرمائی ہمیں ایمان کی دولت دی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اور محبت عطا کی اور اسی محبت میں ہمیں یہاں پر آنے کی توفیق فرمائی یہاں پر آنے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے قرآن و احادیث کا نور حاصل کرنا ہے اور ہم اپنی اور ہم اپنی اصلاح کے لیے اور اس خیال کے ساتھ ہمیں اس معاشرے کی برائیوں کو دور کرنا ہے یہاں پر جمع ہیں اللہ تعالی کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی آج جس عنوان کے تحت ہم جمع ہیں وہ عنوان پچھلے عنوانوں کی طرح انتہائی اہم ہے اور اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ یہ عنوان ہمارے لیے ہماری پوری زندگی کا احاطہ کر رہا ہے بلکہ یہ عنوان ایسا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے تو قبر و آخرت کی منازل آسان ہوتی ہیں یعنی زندگی رمضان کی طرح گزارو تو موت عید جیسی ہوگی زندگی رمضان کی طرح گزارو تو موت عید جیسی ہوگی اس عنوان کے تحت ہم جمع ہیں تو اللہ تعالی ہمیں غور سے سننے کی توقیقت آفرمائے ہمارے دلوں کے دروازے کھول دے نصیحت کی باتیں سن کر دلوں پر اثر ہو اور پھر ہماری زندگی میں اسلامی انقلاب برپا ہو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے رمضان المبارک کے ایام کو گزارنا یادگار ہوتا ہے ہمیں پورے سال رمضان المبارک کے دن یاد آتے رہتے ہیں اور رمضان المبارک کا انتظار رہتا ہے آخر رمضان المبارک کے دن اور اس کی راتیں یادگار کیوں ہوتی ہیں تو اس کی کئی وجوہات ہیں ہم رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں پھر روزے کے اندر جو شہری کی روحانیت ہے جو افطار کا لطف ہے اور اس موقع پر مانگی جانے والی دعائیں مناجات پھر رات کو تراویح ادا کرنا اور اس تراوی میں قرآن پاک سننا ذکر و درود اور تلاوت میں اپنے وقت کو صرف کرنا زکوٰۃ اور خیرات اور دیگر معاملات جو انسان رمضان المبارک میں کرتا ہے اور پھر ان معاملات کے ذریعے اور ان عبادتوں کے ذریعے وہ اپنے رب کا قرب پاتا ہے اور جب وہ اپنے رب کا قرب پاتا ہے تو اسے ایک لذت ایک زندگی کا سرور ایک زندگی کی روحانیت اور زندگی کا اسے مزہ نصیب ہوتا ہے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان کی زندگی رمضان المبارک کی طرح گزرے ہاں یقیناً ممکن ہے اگر رحمان عزا وجل کرم فرمائے اور اس کی توفیق اور سعادت کے دروازے کھل جائیں تو زندگی رمضان المبارک کی طرح گزر سکتی ہے کیونکہ رمضان المبارک میں بندہ رب کی فرم برداری کرتا ہے عبادت کرتا ہے دن اس کا روزے سے گزرتا ہے رات اس کی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے تو اللہ کی طرف سے انوار اور تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں اور وہ دل میں سکون چین پیدا کرتی ہیں تو یقیناً جو شخص رمضان المبارک کی طرح زندگی گزارے واقعی بہت بڑا کامیاب ہے زندگی رمضان کی طرح گزارنے کے لیے ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ کون سی چیز رکاوٹ ہے کہ ہم رمضان کے علاوہ گیارہ مہینے رمضان کی طرح گزار نہیں سکتے کون سی چیز کون سا عمل اس میں رکاوٹ ہے یہ بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ رمضان مبارک شریف جب الوداع ہوتا ہے تو ہر آنکھ اش بار ہوتی ہے ہر کوئی افسردہ ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے مرتکب جس نے دس دن مسجد میں گزارے ہوتے ہیں اسے مسجد سے اتنا پیار ہوتا ہے اتنی الفت ہوتی ہے کہ بسا اوقات وہ مسجد کے در و دیوار کو دیکھ کر افسردہ ہوتا ہے کہ اب یہ بہاریں مجھ سے چھوٹ جائیں گے رمضان جب گزر جاتا ہے تو رمضان میں گزارے ہوئے لمحات یاد آنے پر وہ قرار ہو جاتا ہے اسے نعمت کی قدر ہونے لگتی ہے اور وہ کہتا ہے کاش رمضان رخصت نہ ہوتا کاش ساری زندگی رمضان ہوتا یہ ساری رحمتیں برکتیں ندامت کے آنسو احساس نعمت یہ سب کچھ آخر سے کیوں ملتا ہے جب ہم یہ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ زندگی رمضان کی طرح گزارنے میں کیا چیز رکاوٹ ہے کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ رمضان کی یہ بہاریں ہمیں کیوں ملتی ہیں رمضان میں شیطان بند ہوتا ہے ہم شیطان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے ہم نفس کی مخالفت کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو وہ صحیح سمت پر سوچنا شروع کر دیتا ہے کتنا بھی گناگار شخص ہو وہ یہ سوچتا ہے کہ رمضان کا مہینہ اب آنے والا ہے مجھے رمضان اچھی طرح گزارنا ہے یہاں تک کہ اگر بل فرض ایک ایسا شخص کہ جس نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی اور اعلان ہو جائے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اگر مغرب کا وقت ہوتا ہے تو وہ مغرب بھی ادا کرتا ہے اور عشا کی نماز میں جماعت میں وہ شامل ہو جاتا ہے معلوم یہ ہوا کہ انسان رمضان المبارک جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو وہ اپنا یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ مجھے نفس اور شیطان کے راستے سے ہٹ کر رحمان کا راستہ اختیار کرنا ہے اور جب وہ رمضان المبارک میں نفس و شیطان کے راستے سے ہٹا ہوا ہوتا ہے اور رحمان کی فرمبرداری کرتا ہے تو پھر اسے عید کی سچی خوشی نصیب ہونے کی توقع ہوتی ہے یہاں پر یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رمضان المبارک میں بھی روزے نہیں ہی رکھتے ہیں. رمضان المبارک میں بھی گناہ کرتے ہیں وہ عید کی حقیقی خوشی نہیں پا سکتے کیونکہ عید کی حقیقی خوشی انہیں نصیب ہوتی ہے جو رمضان المبارک کے قدردان ہوتے ہیں کیونکہ عید کا دن مزدور کو مزدوری ملنے کا دن ہے رمضان المبارک میں جو آخرت کے لیے اس نے کام کیے ہیں اور نیکی کی راہ میں جو کوششیں کی ہیں ایسے مزدوروں کو جب مزدوری ملتی ہے تو وہ خوش و خرم ہوتے ہیں اور جب وہ اس کا اجر آخرت میں دیکھیں گے تو انہیں مزید احساس ہوگا کہ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی کتنی برکتیں ہمیں نصیب ہوئیں عید کا جب دن آتا ہے تو لوگ جب عیدگاہ کی طرف مسجدوں کی طرف آتے ہیں روایت میں ہے کہ اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے یہ لوگ سب کیوں جمع ہو رہے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں انہوں نے پورے مہینے مزدوری کی ہے اور آج یہ مزدوری لینے کے لیے آئے ہیں یہ رمضان المبارک کو انہوں نے عبادت میں گزارا ہے پورے مہینے مزدوری کی ہے آج اس کی اجرت لینے کے لیے آئے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے اس مزدور کی مزدوری کیا ہے کہ جو اپنی مزدوری پوری کرے تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو بخش دیا اور پھر اللہ تعالی رمضان کے قدر دانوں سے فرماتا ہے کہ تم نے رمضان المبارک کی قدر کی تم نے مزدوری پوری طرح کی ہے اب تم عید کی نماز کے بعد اس طرح پلٹو کہ میں تم سے راضی ہو چکا ہوں تو جب کوئی شخص اپنی زندگی رمضان المبارک کی طرح گزارے گا تو پھر جب اس کی موت آئے گی تو اس سے بھی کہا جائے گا یا ربی کی رادی تردیا فد خلی فی عبادی ودخلی جنتی اے نفس مطمئن اے پاکیزہ رو اپنے رب کی طرف پلٹ جا اس حال میں کہ تیرا رب تج سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی پھر اللہ فرمائے گا اے میرے بندے میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا میری جنت میں داخل ہو جا نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کیسا وہ خوش نصیب ہوگا شخص کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روح نکلتی ہے پاکیزہ شخص کی تو فرشتے اس کے سامنے یہ آیت پڑھتے ہیں اے پاکیزہ روح اپنے رب کی طرف پلٹ جا تیرا رب تجھ سے راضی اور تُو اپنے رب سے راضی تو میرے بندوں میں داخل ہو جا میری جنت میں داخل ہو جا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے عرض کی کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جسے فرشتے اس طرح ندا دیں گے موت کے وقت یعنی جس نے رمضان المبارک کی طرح اپنی زندگی گزاری ہوگی یعنی اللہ کی فرم برداری میں نفس و شیطان کی مخالفت میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر جب پاکیزہ زندگی گزاری ہوگی تو اس کی موت عید کی طرح ہوگی تو صدیقی اکبر عرض کرتے ہیں وہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ فرشتے اسے اس طرح نہیں دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق جب تیرا وقت انتقال آئے گا تو فرشتے تیرے سامنے آیت پڑھیں گے معلوم یہ ہوا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نفس و شیطان کی مخالفت کرنے والے خوش بخت ہیں خوش نصیب ہیں جس نے شیطان سے مقابلہ کیا وہ مجاہد ہے اور اس کی پوری زندگی رمضان ہے اس کے لیے دن میں بھی سکون ہے اور رات کو بھی چین ہے کیونکہ جو اللہ کے فرماوردار ہے اس پر ہر وقت نور کی بارشیں برس رکھی ہیں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں اس کی پوری زندگی رمضان ہے جب زندگی رمضان ہو تو پھر موت انشاءاللہ عید ہی ہوگی بزن اللہ تعالی تعال آئیے قرآن مجید فقان حمید سے نور پاتے ہیں کہ شیطان کی مخالفت کس قدر ضروری ہے وہ سوال ذہن نشین رہے کہ رمضان کے بعد ہم رمضان جیسی زندگی کیوں نہیں گزار سکتے شیطان کی باتیں ماننے کی وجہ سے تو اگر ہم شیطان کی مخالفت کریں گے تو ہماری زندگی رمضان کی طرح گزرے گی اور موت انشاءاللہ عید کی طرح ہوگی تو آئیے قرآن پاک سے نور پاتے ہیں کہ شیطان کی مخالفت کس قدر ضروری ہے سر فاتر آیت نمبر چھ میں اشاد ہے ان نشون آدو بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے فتح خب تو تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو یعنی جسے دشمن سمجھا جاتا ہے اس کی باتیں نہیں مانی جاتی ہیں اس کی مخالفت کی جاتی ہے تو اے لوگوں شیطان تمہارا دشمن ہے تم اس کی مخالفت کرو سور آراف آیت نمبر تیرہ میں ہے کہ جب شیطان مردود ہو گیا تو فرمایا فخر کبھی نہ ساغرین اے مردود یہاں سے نکل جا تو زلیل ہے تو رسوا ہے تو مردود ہے تو اس نے کہا کہ اے اللہ میں نے چھ کروڑ برس تیری عبادت کی ہے زمین و آسمان کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں پر میں نے سجدہ نہ کیا ہو اب میں مردود ہو چکا ہوں تو مجھے محلت دے دے تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت عطا فرمائی اور قیامت کی پہلی سو تک اسے مہلت دی گئی تو اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اق ادن سے مستقین میں ضرور بضرور ان کے لیے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا یعنی سیدھے راستے پر بیٹھ کر جو لوگ سیدھے راستے پر گزر رہے ہیں ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا اور گمراہی کے راستے پر لے جانے کی کوشش کروں گا سم آتی نہ پھر میں ضرور ضرور ان کے سامنے سے آؤں گا بہ گا اگر وہ میری بات نہیں مانیں گے وہ من تو پیچھے سے آ کر بہ کاؤں گا سیدھی طرف سے وہ ان اور الٹی طرف سے یعنی بار بار بہکانے کی کوشش کروں گا تجد اکثر ہم شاکرین ارے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا ان میں سے اکثر کو میں گمراہ کر دوں گا یہ تیری فرماورداری نہیں کریں گے اللہ نے اشاد فرمایا مز او ممدور نکل جا یہاں سے زلیل رسوا ہو کر دھتکارا ہوا ہو کر لمن تبیا کا من ہم لم لین ان لوگوں میں سے جو بھی تیرا کہنا مانے گا میں ضرور بضر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا یعنی جس نے شیطان کا کہنا مانا اس کی زندگی اس کی دنیا آخرت برباد ہو گئی اور فرمائے جو میرے مخلص بندے ہوں گے جو میرے چنے ہوئے بندے ہوں گے وہ تیری فرمرداری نہیں کریں گے انسانوں کو مخاطب کیا گیا یا بنی آدم لا يفتننکم الشیطان اے آدم کی اولاد اے انسانوں خیال رکھنا کہ تمہیں شیطان گمراہ نہ کر دے انہو یراکم راکم ہوا ب قبیل ان ہائی سلا نہ بے شک اور اس کے چیلے تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے سر بقر میں شاد ہے یا اوہ في من خلوف ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ ولا تبیو خطوات شیتون اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو ان نہو لقم ادو مبین بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے یعنی شیطان کے قدموں سے بچنا ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ انسان اسلام کے اندر پورا داخل ہو جائے اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے سور نور آیت نمبر اکیس میں ارشاد ہے یا آمنوں لا تب ہوا شیتون ایمان بالوں شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو تو میں یت طبی اس جو کوئی شیطان کے قدموں کی پیروی کرے تو شیطان اسے برباد کر دے گا فعین نہو یا مرو بے شک شیطان تو صرف بےحیائی اور برے کام کا حکم دیتا ہے بالفح شیطان بے بےحیائی کا حکم دیتا ہے شیتان کے خطرناک ترین واروں میں ایک بار بے حیائی کا ہے جب مسلمانوں میں بے حیائی عام ہو جائے تو مسلم امہ برکتوں سے محروم ہو جاتی ہے پھر مسلم امہ میں آپس میں قتل و غارت گری ہوتی ہے پھر موتوں کی کسرتیں ہوتی ہیں پھر اس قوم کا مسلم امہ کا روب دبدبا ختم ہو جاتا ہے پھر جذبہ ایمانیت میں کمی آ جاتی ہے وہ جوش اور وہ ولولا چلا جاتا ہے کیونکہ یہ بے گیائی ایک دیمک ہے جو ہمارے ایمان کو کھاتی ہے عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیا من المان حیا ایمان میں سے ہے حیا ایمان کا جز ہے جو حیادار ہے وہ ایماندار ہے شیطان مختلف انداز سے لوگوں کو ورغلاتا ہے اور بڑی عجیب و غریب باتیں ان کے ذہنوں میں ڈالتا ہے بے حیائی وہ ان میں مبتلا ہوتے ہیں اور پھر وہ شیطان کی باتوں میں آ کر جھوٹی تعویلات کرتے ہیں نہیں جناب اتنی سختی نہیں ہے اسلام میں ان کی زبان پر شیطان یہ جملہ جاری کر دیتا ہے جدت ہونی چاہیے زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے اس چودہ سو سال پرانے دور یعنی صحابہ کرام کے دور کی باتیں آج کے دور میں فٹ نہیں ہو سکتی نعوذ باللہ اللہ ذالک دل کا پردہ ہونا چاہیے ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں تو ہماری نیت تھوڑی خراب ہے یہ تو مولیوں کی باتیں ہیں وہ ڈراتے رہتے ہیں کہ اگر بدنگاہی کی تو آنکھوں میں کیل ٹھونکے جائیں گے پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ڈرانے والی باتیں ہیں تین اسلام بڑا ہی سوفٹ مذہب ہے بہت نرم ہے یہ تو ملو کی دھکیا نوسی باتیں ہیں یہ انسان جو بول رہا ہوتا ہے یہ وہ نہیں بول رہا ہوتا اس کی زبان پر شیطان بول رہا ہوتا ہے شیطان مختلف طریقوں سے کھلے بہانے کرواتا ہے کسی مذہبی آدمی کو کوئی دیکھ لے اور وہ گناہ کر رہا ہو تو شیطان لوگوں کی زبانوں پر یہ جملہ جاری کر دیتا ہے کہ جناب دیکھیں یہ بھی تو یہ کر رہے ہیں تو یہ جب دودھ میں پانی ملا رہے تو کیا ہوا ہم بھی ملا رہے ہیں یعنی شیطان کا وار کتنا خطرناک ہے لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ اگر یہ مذہبی کہلانے والا مذہبی حلیے والا اگر دودھ میں پانی ملا کر حرام کام کر رہا ہے تو کیا میں اس کو دیکھ کر حرام کام کروں گا تو میں قبر و آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں گا کیا قیامت کے دن مجھ سے یہ سوال ہوا کہ تو نے حرام کام کیوں کیا تو میں یہ کہہ سکوں گا کہ فلاں نیک آدمی نے یہ بظاہر نیک آنے والے نے یا مذہبی ہلے والے نے یہ کام کیا تھا تو میں نے بھی کر دیا تو کیا اس جملے سے مجھے نجات ہو جائے گی اور چودہ سو سال پرانے دور کی باتیں جب شیطان یہ کہتا ہے تو انسان سوچتا نہیں ہے کہ چودہ سو سال پہلے جو دور تھا یہ مسلمانوں کے عروج کا دور تھا مسلمانوں کی جتنی ترقیاں ہوئی ہیں اسی دور میں ہوئی ہیں بڑی بڑی سپر طاقتوں کو انہوں نے زیر کیا ہے تو اسی دور میں آج ہم باقی ہیں دنیا میں اور آج اگر اسلامی ممالک موجود ہیں تو یہ صحابہ کرام کا صدقہ ہے مگر چودہ سو سال پہلے صحابہ کرام کے دور کی باتیں کی جائیں اور ان کے نقش قدم پر ہم چلیں تو اس میں ہمارا نقصان نہیں بلکہ یہ تو ترقی ہے اور جہاں تک تعلق دل کے پردے کا تو شیطان کو ہم کیوں جواب نہیں دیتے کہ دل کا پردہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ صحابہ نے ازواج متعارات سے پردہ کیا ازواج متعارات نے صحابہ سے پردہ کیا حالانکہ دونوں کے دل پاک تھے تو پردے کا تعلق ان باتوں سے نہیں ہے اور جہاں تک تعلق جدت اور زمانے کے ساتھ چلنا ہے قرآن ہمیں اشاد فرماتا ہے یار یو لوینا منوز و خلوف کافا ایمان ورو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ ہمیں زمانے کو اسلام کے مطابق کرنا ہے اسلام اور قرآن میں تبدیلی کر کے اسے زمانے اور لوگوں کے مطابق نہیں کرنا بلکہ زمانے میں اور لوگوں میں تبدیلی کر کے انہیں قرآن کے پیچھے چلانا ہے شیطان بڑے عجیب و غریب بس وسے ڈالتا ہے کبھی وہ لمبی امیدیں پیدا کر دیتا ہے اور کہتا ہے ابھی تو داڑھی شریف رکھنے کی کیا عمر ہے ابھی نمازیں مسجد میں جا کر پڑھنا پابندی سے نماز پڑھنا حرام سے بچنا گناہ سے بچنا یہ ابھی ضرورت نہیں ہے جب میں ساٹھ سال کا ہو جاؤں گا اور جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا میرا کوئی کام نہیں ہوگا تو پھر میں ہوں گا اور مسجد ہوگی پھر دیکھنا میں تحجد بھی پڑھوں گا اور تحجد میں مسجد میں جاؤں گا اشراق چاش پڑھ کے آؤں گا پھر میں تو ہر وقت قرآن پاک پڑھوں گا ابھی جب تک میری عمر ساٹھ برس نہیں ہو جاتی مجھے دنیا دیکھنی ہے دنیا کمانی ہے مجھے اپنے مستقبل کو روشن کرنا ہے شیطان لمبی لمبی امیدیں ڈالتا ہے وہ کہتا ہے کہ ذرا پیسے جمع ہو جائیں پھر حج ہو جائے تو میں دو تین سال کے بعد جب حج کر لوں گا تو حج سے آ کر پھر داڑھی شریف رکھ لوں گا حج سے آ کر میں نمازی بن جاؤں گا ایک دفعہ میرے حج کی سعادت مل جائے تو اس کے بعد پھر پھر میں حرام کام نہیں کروں گا حرام نہیں کماؤں گا گناہ نہیں کروں گا انسان شیطان کو یہ جواب کیوں نہیں دیتا کہے مردود میری زندگی کا کیا بھروسہ کیا معلوم میری آج آخری رات ہو کس نے حج کو دیکھا ہے کس نے جمعے کو دیکھا ہے کس نے رمضان کو دیکھا ہے کس نے ساٹھ برس کی عمر کو دیکھا ہے پتا نہیں میری اتنی عمر ہو یا نہ ہو تو مجھے ابھی اور آج ہی توبہ کرنی ہے اور میں آج رات اللہ کو راضی کیے بغیر نہیں سوؤں گا آج میں اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کروں گا اور میں اپنے رب کو منا کر سوؤں گا کیا پتہ میری زندگی کی آخری رات ہو فران مجید فقان حمید نے شاد فرمایا سورت النساء آیت نمبر ایک سو انیس میں ولا ادا امن ین ہوں شیطان نے دعویٰ کیا رب کے حضور کہ میں تو گمراہ ہو چکا ہوں میں تو جہنمی بن چکا ہوں لیکن اے میرے رب میں تیرے سامنے قسم کھاتا ہوں یہ بات شیطان نے کہی کہ میں ضرور بضرور سارے لوگوں کو گمراہ کروں گا والا امن ین اور انہیں لمبی لمبی امیدیں دوں گا تو یہ لمبی لمبی امیدیں جس نے ہمیں رمضان کی طرح زندگی گزارنے سے دور کر دیا وہ الشَّيْطَانَ شیخان ولیم منتون اللَّهِ فقط خش خسوان مبینہ اور جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا اس کی باتوں پر وہ چلا تو اس نے بہت بڑا واضح نقصان اٹھا لیا کاش ہماری زندگی رمضان کی طرح گزری ہوتی لیکن افسوس کسی کے بیس سال کسی کے چالیس کسی کے ساٹھ سال گزر گئے اب جتنی زندگی باقی ہے ہمیں نہیں معلوم کتنی باقی ہے لیکن جو گزری ہے افسوس یہ زندگی ہم نے رمضان کی طرح نہ گزاری افسوس ہمیں رات گزارنے پر بھی افسوس ہے ہمارے دن گزارنے پر بھی ندامت ہے اگر آج ہمارا انتقال ہو چکا ہوتا اور آج ہماری نماز جنازہ ہو چکی ہوتی اور آج ہمیں قبر میں جانا ہوتا تو ہم نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی اپنی موت کو عید بنانے کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا کامیابی کا معیار ہمارے لیے کامیابی کا معیار وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زندگی رمضان کی طرح گزاری اور جب وہ اس دنیا سے گئے تو ان کی موت عید کی طرح ہوئی دین میں بھی وہ کامیاب ہیں دنیا میں بھی وہ کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں قرآن فرماتا ہے و طبی سبی لمن انا بلیا جو میری طرف رجو لائے تو ان کے راستے پر چل حضرت سہیب رومی آپ ہجرت کے لیے نکلے کافروں نے آپ کو گھیر لیا اور کہا کہ ہم آپ کو مکہ سے مدینے ہجرت نہیں کرنے دیں گے تو حضرت سہیب رومی نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میرے پاس کئی تیر ہیں اور میں عرب کا بہترین تیر انداز ہوں میں ہر تیر پر ایک شخص کو قتل کر دوں گا اور تم جانتے ہو جب تک میرے ترکش میں تیر باقی ہیں تم مجھے نہیں پکڑ سکو گے پھر اس کے بعد تم جانتے ہو کہ میں بہترین تلوار چلانے والا ہوں جب تک میری تلوار ٹوٹے گی نہیں تم مجھ پر قابو نہ پا سکو گے اور اس کے بعد تم قابو پاؤ گے اس وقت تک میں کئی لوگوں کو قتل کر دوں گا تو یا تو یہ کرنے کے لیے اگر تم تیار ہو تو ٹھیک ہے ورنہ میں تمہیں دوسری بات بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا خزانہ ہے میری زندگی کی ساری کمائی ہے وہ میں نے مکے میں ایک جگہ میں دفن کی ہوئی ہے میں تمہیں وہ مال بتا دیتا ہوں تم جا کر وہ مال لے لو اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اور ان کی خدمت میں ہجرت کے لیے جانے دو تو لوگوں نے کہا کافروں نے ٹھیک ہے ہمیں یہ سودا قبول ہے ہمیں جگہ بتا دو تو آپ نے جگہ بتا دی کافر گئے انہوں نے زمین کھو دی اور سارا مال لے لیا جب سو ایک رومی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا تم نے بڑے نفے کا سودا کیا ہے تم نے بڑے نفے کا سودا کیا انہوں نے زندگی رمضان کی طرح گزاری کہ اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کو قربان کر دیا قرآن مجید فقان حمید نے شاد فرمایا سیمئی یشری نب صحب اللہ۔ اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی جان کا سودا کرتے ہیں اپنا سب کچھ بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا پانے والے ہیں واللہ بل عیبات اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے حضرت سعد بن بنواس رضی اللہ تعالیٰ آپ نے رسو بدر کے موقع پر ایک ایسا جملہ کہا کہ رسول اللہ خوش ہو گئے آپ نے کہا یا رسول اللہ ہماری جانے ہمارا مال آپ کے قدموں پر قربان ہے آپ حکم تو دیجئے ہم آپ کے حکم پر سمندر میں ہم چھلانگ لگا دیں گے تو آپ نے دعا دی اور دوسرا موقع یہ ہوا کہ جب یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی کا ایک جملہ کہا تو آپ نے فرمایا کہ اب آئندہ تم میں سے کسی نے یہ جملہ کہا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا حالانکہ معاذ کا کاروبار یہودیوں سے تھا پہلے اور ایمان لانے سے پہلے سارے یہودی آپ کے جگری یار تھے لیکن جب ایمان لے آئے تو آپ نے حضور کی محبت میں کسی کی پرواہ نہ کی اور پھر آپ غزوہ خندق کے موقع میں شہید ہو گئے زندگی رمضان المبارک کی طرح گزاری نور والی زندگی گزاری حضور پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو قبر انور میں حضور نے خود رکھا حضور نے خود حسل دیا انہیں اور آپ قبر انور میں رکھ کر یہ دعا کرنے لگے ان کی قبر میں انہیں رکھ کر یہ دعا کرنے لگے اے اللہ میں ساتھ سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا اور پھر زندگی جب رمضان کی طرح گزاری اس سے بڑھ کر گزاری تو موت عید کی طرح کس طرح آئی کہ پیارے آقا نے دعا کی اور حضور نے فرمایا کہ ان کی قبر اللہ نے تاحد نگاہ وسیع فرما دی ہے ان کی روح جب عرش پر پہ پہنچی تو عرش جھومنے لگا حضرت سعد بن ربی رضو احد کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان کو نچھاور کر دیا آج جان دینے کی ہم بھی باتیں کرتے ہیں لیکن جس قوم سے فجر کی نماز نہ پڑی جاتی ہو جس قوم سے حضور کی محبت میں بدنگاہی نہ چھوڑی جائے جس قوم سے حضور کی محبت میں اپنے چہرے پر داڑھی شریف نہ سجائی جا سکے جو قوم حضور کی محبت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑ سکے وہ محبت کا دعویٰ کرنا اس کا محبت کا دعویٰ کرنا کیسا ہے بڑی عجیب بات ہے محبت کرنے والے تو سعد بن ربی تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضو احد کے بعد سعد بن ربی کو تلاش کرو وہ کس حال میں ہیں کیونکہ میں نے دیکھا کافر بارہ نیزے ان کے جسم میں گھونپ رہے تھے میں نے یہ منظر دیکھا ہے ستر سے زائد زخم تھے آپ نے فرمایا جب سعد بن ربی نظر آئیں تو پوچھنا کئی کا آپ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہیں دیکھیے ہمارے آقا جانتے تھے کہ جب صحابہ کو سعد بن ربی ملیں گے تو سعد بن ربی زندہ ہوں گے اور سوال کا وہ جواب بھی دیں گے اس لیے آپ نے فرمایا ان سے یہ سوال کرنا حالانکہ حضور نے خود دیکھا تھا کہ کافر بارہ نیزوں سے آپ کے جسم پر بار بار وہ وار کر رہے تھے اس کے بعد انسان کا بچنا بڑا مشکل ہے لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ جب تمہیں نظر آئے تو ان سے یہ پوچھنا لوگ ڈھونڈنے لگے تو دیکھا عہد کے دامن میں حضرت سعد بن ربی زخموں سے چور چور ہیں جسم کے ہر حصے سے خون بہ رہا ہے ستر سے زائد زخم ہے جانے والے نے کہا کہ تجھے رسول اللہ نے سلام اشاد فرمایا ہے انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کا حضور نے یہ پوچھا ہے کئی فرتو کاپ کو کس حال میں پا رہا ہے ستر سے زائد زخم ہے خون بے رہا ہے لیکن زندگی جب حضور پر فدا کر دی جب اللہ اور اس کے رسول کی فرماورداری میں زندگی گزاری عنوان کیا ہے رمضان کی طرح زندگی گزارو تو موت عید جیسی ہوگی تو ان کی شہادت کا منظر کیا تھا سات بن ربی کہتے ہیں میں لیٹا ہوا اوہد کے دامن میں ہوں لیکن جنت کی خوشبو پا رہا ہوں اور پھر اس عالم میں پیغام دیتے ہیں کہ اگر یاد رکھو کوئی کافر اگر رسول اللہ کی بیعد بھی کرنے میں کامیاب ہو گیا اور مسلمانوں میں سے کوئی ایک مسلمان بھی زندہ ہوا تو اللہ تعالی اس کا ازر قبول نہیں کرے گا یعنی اس کو چاہیے کہ ایسے موقع پر اپنی جان کو نچھاور کرے حضرت عبداللہ بن جہاش رضی اللہ تعالی عنہ آپ غزوہ عہد کی جو رات تھی اس رات کو حضرت سعد بن نبی وقاص کے ساتھ بیٹھے اور کہا دونوں میں سے ایک دعا کرتا ہے دوسرا امین کہے حضرت سعد بن ابھی وقاص دعا کی اللہ کل جب جم شروع ہو تو میرے سامنے کوئی کمزور وہ کافر نہ آئے بلکہ طاقتور کافر سے مقابلہ ہو اور میں اس پر غالب آ جاؤں اور میں اسے قتل کر دوں اور پھر میں اس کے مال کو مال غنیمت میں جمع کر لوں حضرت عبداللہ بن جہاش نے امین کہا آمین کہی پھر حضرت عبداللہ بن جہاش کی دعا شروع ہوئی آپ نے مالک کل جب جنگ شروع ہو تو میرے سامنے کوئی کمزور نہ ہو طاقتور میرے سامنے کافر ہو وہ مجھ پہ وار کرے میں اس پہ وار کروں مجھ میں بزدلی پیدا نہ ہو میں بہادری سے مقابلہ کروں یہاں تک کہ میں شہید ہو جاؤں جب میں شہید ہو جاؤں تو وہ کافر میری ناک کو کاٹ دے پھر میرے کان کو کاٹ دے میری آنکھیں نکال دے میرے جسم کی آزا کاٹ دے اور میں جب قیامت کے دن اٹھوں تو اسی حال میں اٹھوں پھر تو مجھ سے پوچھے یا ابدی فیما جد یا و کا اے میرے بندے کیوں تیری ناک کاٹی گئی اور تیرا کان کیوں کاٹا گیا تو میں کہوں فی کا و فی رسول کا اے اللہ یہ تیری محبت میں میں نے قربان کیا ہے تیرے رسول کی محبت میں قربان کیا ہے حضرت بن وقاص کہتے ہیں میں تو پہلے دعا مانگ چکا تھا عبداللہ بن جہاز نے بعد میں دعا مانگی لیکن مجھے احساس ہو گیا کہ میری دعا سے ان کی دعا بہتر ہے پھر دوسرے دن ایسا ہی ہوا جب یہ سارے معاملات ہو گئے کہ آپ کان بھی کاٹ دیا گیا آپ کی ناک بھی کاٹ دی گئی اور آپ شہید ہو گئے تو میں نے کہا یہ دعا قبول ہوئی ہے تو اگلا جملہ بھی قبول ہی ہوگا کہ آپ نے کہا اے اللہ تو مجھ سے پوچھے کہ ایسا کیوں ہوا تو میں کہوں تیری محبت میں اور تیرے حبیب کی محبت میں میں نے قربان کیا حد ذلا آج شادی کا موقع آتا ہے تو شادی کے موقع پر کتنے گناہ کیے جاتے ہیں شادی کے موقع پر کتنے دلہے اور دلہن ہیں کہ جو نماز کو قضا کر دیتے ہیں یوں تو عام زندگی میں بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں نمازی بھی ہوتے ہیں لیکن شادی کے موقع پر نماز کی پرواہ نہیں ہوتی دلہن صاحبہ میک اپ لگا کر کتنی کتنی نمازیں اپنی ضائع کرتے ہیں احساس ہی نہیں ہے اثر بھی گئی مغرب بھی گئی ایشا بھی گئی اور پھر نیل پالش لگی ہوئی ہے اس لیے فجر بھی گئی نعوذ باللہ بلّہ مزالے بتائیے جس شادی کے موقع پر انسان نماز قضا کر دے ہندوانہ اور یہودیوں اور عیسائیوں کی رسومات اور خورافات پر وہ چلے گناہ کرے ڈھول پیٹے جائیں انڈیا راس ہو اور ناچ ہو گانے ہو عورتوں مردوں کے درمیان پردہ نہ ہو نوز بلّہ ظالب اتنے جب گناہ ہو مہندی اور مایو کی رسم ہو اس میں بھی گناہ ہو میوزیکل پروگرام رکھے جائیں اس میں بھی گناہ ہو اتنے گناہ ہو کہ جب بوجھ سر پر لاد دیے جائیں تو پھر گھرانا خوشگوار زندگی سب کو کیسے نصیب ہوگی جس کام کی بنیاد اتنے حرام کاموں پر ہو اس کام میں برکت کہاں سے ہوگی لوگوں نے یہ سمجھا ایک قرآن خوانی کروا لی ایک محفل کروالی بس اب ہم شادی میں جو کرنا چاہیں کریں یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے اور پھر روتے ہوئے آتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا یقیناً جو آدمی گناہ بھری زندگی گزارتا ہے وہ سکون نہیں پا سکتا ایک تو آج کل کے دلہا اور دلہن کا یہ حال ہے اور دوسری طرف حضرت حنزلہ ہیں جوان ہیں شادی ہوئی ہے اور شادی کی پہلی رات ہے کمرے میں ہے اب بتائیے شادی کی پہلی رات ایک جوان پر کیا کیفیت پاری ہوتی ہے اور کیا خوشی کے لمحات ہوتے ہیں کہ اسے اس خوشی میں کوئی چیز یاد نہیں رہتی لیکن حضرت حمزلہ ان کی زندگی وہ نورانی زندگی تھی کاش ان کی زندگی سے ہمیں فیض ملے اور ہماری زندگی بھی رمضان کی طرح ہو جائے آپ نے ندا سنی عہد شریف کے لیے ندا کی گئی کہ اے نوجوانوں جنتی دلہا بننے کے لیے تیار ہو جاؤ آ جاؤ شہادت کا رتبہ پانے کے لیے آ جاؤ جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اسلام کو تمہارے خون کی ضرورت ہے آپ نے جب یہ سنا تو اپنی نئی نویلی دلہن سے کہا کہ میں تج سے معذرت کرتا ہوں میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اب مجھے رب کا منادی بلا رہا ہے اب میں رب کی طرف جا رہا ہوں اور فوراً نکلے سامان جہاد کو تیار کرنے لگے جہاد میں گئے شہید ہو گئے شہادت کے بعد صحابہ کے نے عرض کی یا رسول اللہ جتنے صحابہ سات سو صحابہ جنگ میں شریف تھے سب مل گئے کچھ شہید ہو گئے کچھ زخمی ہے لیکن حضرت حنزلہ نہ زخمیوں میں ہیں نہ شہدا میں ہیں ان کے جسم نظر نہیں آ رہا تو قربان جائیے میرے محبوب کی نگاہوں پر کہ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی حضور وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے اور جو کہے حضور ہمارے جیسے ہیں اور ہم حضور جیسے ہیں بہت بڑا نادان ہے تو حضور نے نگاہ اٹھائی اور فرمایا آسمان و زمین کے درمیان فرشتے حضرت حنزلہ کو غسل دے رہے ہیں جاؤ گھر میں جا کر پوچھو کہ حضرت حنزلہ کے ساتھ معاملہ کیا تھا تو جب پوچھا تو کہا شادی کی پہلی رات تھی غسل فرض ہو چکا تھا لیکن جب رب کی طرف سے منادی سنی گئی ندا سنی گئی منادا سنا گیا تو پھر آپ کو یاد نہ رہا جوش شہادت میں اور جذبہ جہاد میں سب کچھ بھول گئے انہوں نے یاد نہ رہا کہ مجھ پہ غسل فرض ہے تو آپ نے فرمایا تھوڑی دیر کے بعد حضرت حنزلہ کی میت ان کا جسم تمہیں نظر آ جائے گا صحابہ نے دیکھا حضرت حنزلہ کا جسم اوہد کے دامن میں موجود تھا اور پانی کے قطرے بہ رہے تھے ایک سگید کی زندگی ہے کہ قرآن نے فرمایا اب من کان لہو نور یمشی بھی الناس سید الشودا کے بارے میں یاد قریب نازل ہوئی کیا آپ وہ شخصیت ہے کہ ایمان لانے کے بعد آپ نور لے کر چلتے ہیں لوگوں کے درمیان یعنی ایمانی نور کے ساتھ ایک پاکیزہ زندگی گزار رکھے ہیں دونوں ہاتھوں سے تلوار دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر کافروں پر حملہ آور ہوئے بدر کے میدان میں عہد کے میدان میں اور جب شہید ہو گئے تو حضور ان کے جسم مبارک کو دیکھ کر جسم کو دیکھ کر خوب رنجیدہ ہوئے بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے تجویری لائے اور ہر کی یا رسول اللہ حمزہ شہید ہو گئے اور آسمانوں میں حمزہ کے لیے ندائیں لگ رکھی ہیں کہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں ام امارا آپ چاروں طرف جنگ میں حضور پر جان نچھاور کرنے کے لیے آگے پیچھے آپ چل رہی تھیں تو حضرت پیارے آ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن دائیں طرف دیکھا تو ام امارہ بائیں طرف دیکھا تو وہ وہاں کھڑی ہیں چاروں طرف سے وہ میری حفاظت کر رہی تھیں اللہ ام امارہ کو برکت عطا فرمائے ام امارہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے دعا اس چیز کی دیجئے کہ میں میرے شوہر اور میرے بچے جنت میں آپ کے ساتھ رہیں تو حضور نے دعا دی ام امارا کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے یہ دعا دے دی اب اگر دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی مشکل بھی آ جائے مصیبت بھی آ جائے تو مجھے پرواہ نہیں کہ اب یہ دعا مل گئی کہ جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہوگا حضرت امام مشافی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی زندگی رمضان کی طرح گزری رات کے آپ نے تین حصے کیے ایک حصے میں عبادت کرتے ایک حصے میں آرام کرتے اور ایک حصہ جو تھا یعنی تہائی حصہ اس میں کتابیں لکھتے تصنیفات فرماتے کثرت سے قرآن پاک پڑھنے کا معمول تھا کہ سینکڑوں قرآن پاک آپ نے اپنی زندگی میں ختم فرمائے بچپن سے اتنے نیک کہ جب سے ہوش سنبھالا کبھی زبان سے جھوٹ نہیں بولا سولہ سال مسلسل بھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا جب امام شافعی کا وصال ہوا لوگ جنازے میں شریک ہوئے تو بشارت ہوئی کہ جتنے امام شافعی کے جنازے میں شریک ہوئے اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی یہ ہے رمضان کی طرح انسان زندگی گزارے تو پھر موت عید جیسی ہوتی ہے حضرت امام اعظم ابو ہنی رضی اللہ تعالی عنہ چالیس سال تک پوری پوری رات عبادت کرتے رہے تیس سال تک مسلسل روزے رکھے جو مکرو روزے ہیں اس کو چھوڑ کر سارے روزے آپ رکھتے جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت امام شافعی فی آپ, آپ کی قبر پہ جاتے تھے آپ کے مزار پر اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم کا وہ رتبہ ہے کہ ان کے مزار پر جب بھی میں گیا ہوں اللہ نے میری حاجت کو پورا فرما دیا چونکہ امام اعظم نے زندگی رمضان کی طرح گزاری حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے زندگی بڑی پاکیزہ گزاری ایک فتنہ پیدا ہوا اس فتنے کا آپ نے مقابلہ کیا اور بادشاہ کے سامنے آپ نے حق بات کو بلند کیا تو آپ کو کوڑے مارے گئے اور پھر آپ انتقال کر گئے آپ کے وشال کے بعد اسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو آپ نے فرمایا میرے رب نے میری مغفرت فرما دی اور میرے رب نے مجھ سے فرمایا اے احمد بن ہمبل تو نے میری رضا کے لیے کوڑوں کی مار برداشت کی اور صبر کیا اے احمد بن حنبل دیکھیں ہم دنیا میں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں مگر دنیا کے لیے صرف دنیا کی خاطر دین کی خاطر قربانی دینے والے بہت کم ہوتے ہیں تو حضرت امام احمد بن حنبل نے دین کے لیے قربانی دی تو فرمایا اے احمد بن حنبل تو نے میری رضا کے لیے مجھے راضی کرنے کے لیے کوڑوں کی مار برداشت کی اور صبر کیا تو اب تو میرے جمال پاک کا دیدار کر لے میں نے تیرے لیے اپنا دیدار مباہ کر دیا ہے یعنی امام احمد بن حنبل کو وشال کے بعد اللہ کا دیدار نصیب ہوا دو سو تیس برس کے بعد آپ کی قبر مبارک کھل گئی تو آپ کا جسم اسی طرح تر تازہ تھا جس طرح آپ کو رکھا گیا تھا حضرت ابراہیم تیم زندگی پاکیزہ گزاری حجاج بن یوسف کے سامنے آپ نے حق بات کہی وہ بڑا ظالم تھا اس نے آپ کو جیل میں ڈال دیا اور جیل میں آپ کو سزا یہ دی گئی کہ رسیوں سے باندھ کر اس میں شدید گرمی کے اندر آپ کو دھوپ میں رکھا جاتا اور رات ہوتی تو آگ کی بھٹی کے پاس آپ کو رکھا جاتا آپ یہ تکلیف برداشت نہ کر سکے ہم انتقال کر گئے لیکن حق پر قائم رہے کیونکہ ان کا نظریہ یہ تھا یہ زندگی تو گزر ہی جائے گی اصل جو زندگی ہے اور اصل جو کامیابی ہے وہ قبر و آخرت کی زندگی تو ایک نہ ایک دن یہ گزر ہی جائے گی اور موت تو آنی ہے پھر کیا ہوا کہ حجاج بن یوسف اتنا ظالم جس نے آپ کو سزا دی وہ خود یہ کہنے پر مجبور ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا رات کو مجھے نہیں پتا تھا کہ حضرت انتقال کر گئے ہیں خواب میں مجھے کسی نے کہا اٹھ دیکھ تیرے قیدیوں میں سے آج ایک جنتی کا انتقال ہو گیا ہے حضرت محدث اعظم پاکستان آپ کی زندگی کس طرح گزری کہ ساری زندگی درس سے حدیث دیتے رہے اور درس حدیث کا انداز یہ تھا کہ حضور کی حدیثیں پڑھتے اور جہاں ان باتوں کا ذکر تھا کہ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےدبی کی اور آپ نے ان کے ظلم کو برداشت کیا زارو قطار روتے جب آپ کا وصال ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے جنازے پر نور کی برسات ہو رہی ہے اللہ حضرت امام اہل سنت جنہوں نے زندگی اس طرح بسر کی کہ کسی نے کہا کہ آپ جو غستاخ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی کرتے ہیں ان غستاخوں کے لیے آپ بڑا سخت جو قلم آپ استعمال کرتے ہیں ان کا بڑا سختی سے رد کرتے ہیں تو یہ گستاخ پھر آپ کے خلاف لکھتے ہیں اور آپ کے خلاف وہ جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں آپ کی عزت کو وہ خراب کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں ان گستاخوں کے خلاف سخت قلم استعمال کروں تاکہ یہ گستاخ حضور کی غستاخی کرنا بھول جائیں اور میری توہین کریں میری غستاخیاں کریں مجھے گالیاں دیں جتنی دیر یہ مجھے گالیاں دیں گے میرے محبوب کی گستاخی نہیں کریں گے اور میری عزت کیا حیثیت رکھتی ہے میری عزتیں رسول اللہ کی ناموس پر قربان ہے جب آپ کا وشال ہوا تو وسال کے بعد ایک شامی بزرگ ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور وہ خواب یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں صحابہ موجود ہیں حاضر ہیں کسی کا انتظار ہو رہا ہے میں نے پوچھا کس کا انتظار ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احمد رضا کا انتظار ہو رہا ہے پوچھا کون احمد رضا تو فرمایا بریلی ہند کے احمد رضا تو وہ شامی بزرگ بڑی عقیدت سے ملنے کے لیے آئے لیکن پتا چلا کہ آپ کا تو وصال ہو گیا تو وہ کہنے لگے کہ بس یہاں وصال ہو رہا تھا اور وہاں روح کا رسول اللہ انتظار کر رہے تھے بس آخر میں یہ عرض ہے کہ پیارے بھائیوں یہ بھی ہماری کوئی زندگی ہے کہ جو زندگی دنیا کی طلب میں گزرے گناہوں میں بسر ہو اس گندی اور بالکل بیکار زندگی سے آئیے ہم باہر نکلنے کی کوشش کریں اور یہ ہم عزم کریں انشاءاللہ اللہ ہمیں زندگی رمضان کی طرح گزارنی ہے تاکہ جب ہمیں موت آئے تو موت عید جیسی ہو زندگی رمضان کی طرح گزارنے کے لیے ہمیں نور قرآن سے منور ہونا ہوگا ہمارا سینہ جب قرآن پاک سے منور ہوگا جب ہم قرآن پاک پر عمل کریں گے حضور کی محبت ہمارے سینے میں ہوگی تو انشاءاللہ اللہ ہماری زندگی رمضان مبارک کی طرح گزرے گی الحمدللہ ہر جمعے کو رات ساڑھے نو بجے سے لے کر سوا گیارہ بجے تک باہر شریعت مسجد میں نود قرآن نشس ہوتی ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس نشس میں ضرور بضرور شریک ہوں اور پھر یہ بھی عرض ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی اعلی بنانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں اعلی اعزاز حاصل ہو تمہیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کی طرف توجہ دیں کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین کہ جو اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیتے ہیں اللہ انہیں جزائے خیر دے کہ جو اپنی اولاد کو نور حمزہ میں داخل کرانے کی کوشش کرتے ہیں کاش ہمارا بچہ بھی عالم دین بنے نور حمزہ کا طالب علم بنے ہماری بچی نور فاطمہ کی طالبہ بنے پیارے محترم بھائیو زندگی مختصر ہے ایک نہ دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے دا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو زندگی رمضان المبارک کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب ہمیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ اللہ راضی ہو اس کے محبوب راضی ہوں اور موت عید جیسی ہو امین سم امین